جی بسم اللہ الرحمن الرحیم آ, ہمارا پہلا سیشن چل رہا تھا کتاب yes. النکاح کا چیپٹر آف نکاح یا میرج کانٹیکٹ تو یہ تھرڈ لیکچر ہے جس میں ہم نے زوجین کے حقوق کو ڈسکس کرنا ہے اور اس میں پہلے ہم بیوی کے حقوق ڈسکس کریں گے تو ایسے ایک مزے کی بات میں نے اس پہ ایک دفعہ کتابچہ لکھا زو جین کے حقوق پہ نا مطلب میاں بیوی کے کیا حقوق ہیں تو میں نے اپنی طرف سے سوچا کہ میری بیگم بھی پڑے گی تو میں ایسا کرتا ہوں یہ نہ کروں کہ شوہر کے گیارہ حقوق بیان کر دوں اور بیوی کے دس تو میں نے دس اپنی طرف سے شوہر کے بیان کیے اور دس بیوی کے بیان کیے تو جب گھر میں کتابچہ میں لے کے آیا تو بیگم نے پڑھا کیا نا کہ ویسے تم بڑے تیز ہو میں نے کہا کیا کہنے کی جو تو بیوی کے کا ایک حق تھا تم نے اس کو دس بنا کے پیش کر دیا مطلب اسی ایک حق کو مختلف طرح سے دس اینگل سے پیش کر دیا اور شوہر کے دس کے دس حقوق بیان کر دیے تو یہ تو کوئی انصاف نہیں ہے خیر بہرحال ہم اس میں بھی ابھی کوشش کریں گے عورتیں پتہ نہیں اس کو کس طرح سے لیتی ہیں لیکن ہم کوشش یہی کریں گے شوہر کے کچھ حقوق کم ہی بیان ہو اور عورتوں کے کچھ زیادہ ہی بیان ہو بارہ اچھا کچھ حقوق تو ایسے ہیں جو کہ کام آنے مشترک ہیں دونوں کے دونوں کے لیے شریعت میں جن کا ہمیں پروف ملتا ہے سب سے پہلے جسے ہم کہتے ہیں حق کے استمتا ایک دوسرے سے فائدہ اٹھانا ٹھیک ہے میرٹ ریلیشن شپ جسے ہم کہتے ہیں ازدواجی تعلق جو ہے اللہ نے مرد کو عورت کے لیے اور عورت کو مرد کے لیے شوہر کو بیوی بی کے لیے بیوی بی کو شوہر کے لیے حلال کیا اس پہ ہم تھوڑا سا آگے چل کے اس کو ہم تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں کھولتے ہیں بات کو سیکنڈ ہے حق کے وراثت انہریٹنس کا جو رائٹ right ہے شوہر اپنی بیوی بی کا وارث ہوگا اور بیوی بی اپنے شوہر کی وارث ہوگی میرج کانٹیکٹ سے یہ بھی ایک حق ثابت ہو جاتا ہے تیسرا ہے نصب یعنی نصب جاری ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ نصب جو ہے وہ ماں سے بھی جاری ہو رہا ہے اور باپ سے بھی جاری ہو رہا ہے دونوں سے جاری ہو رہا ہے اور چوتھا ہے حسن سلوک دونوں کو اس کا حکم ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک سے پیش ہے خیر ان میں سے کچھ چیزوں کو ہم آگے چل کے کھولتے ہیں تو ابھی ہم جو ہے نا وہ ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے بیوی کے حقوق جو ایک پارٹنر کا حق ہے دوسری کی وہ ریسپانسبلٹی ہے ایک کا رائٹ right ہے دوسری کی رسپانسبلٹی ہے تو بیوی کا حق ہے شوہر کا فرض ہے تو بیوی کے حقوق کو ہم نے دو طرح سے کیٹاگرائز کیا ایک تو اس کے مالی حقوق ہیں شوہر کا کوئی مالی حق نہیں ہے کیونکہ اصل میں مالی ذمہ داری تو ساری شوہر کے اوپر ہے تو بیوی کے مالی حقوق ہیں بیوی کے مالی حقوق کو اگر ہم سمرائز کریں تو ایک تو حق مہر ہے یعنی شوہر نے شادی کے موقع پہ کچھ نہ کچھ اس کو دینا ہے اب وہ کتنا دینا ہے آ, اس کی کم از کم یا زیادہ سے زیادہ مقدار ہمارے دین میں مقرر نہیں کم از کم مقدار کیا ہو سکتی ہے بعض روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ اللہ کے وسلم نے ایک صحابی کی کسی خاتون سے نکاح کر دیا تھا ایک جوتوں کی جوڑے کی بس تو علم نے اسورت سے بھی پوچھا آپ اس پہ راضی ہو تو اس نے کہا میں راضی ہوں زیادہ سے زیادہ قرآن نے کہا کہ اگر تم نے کسی عورت کو جو ہے وہ یعنی سونا دیا ہو حق مہر میں تو اگر سپریشن ہو جائے تو اس میں سے کچھ واپس نہ لو تو مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے حضرت عمر رضی عنہ کے زمانے میں ایک مرتبہ انہوں نے حضرت عمر نے ممبر پہ کھڑے ہو کے کہا کہ میرا دل یہ کرتا ہے کہ میں حق مہر کی جو ہے نا وہ ایک انتہائی مقدار مقرر کر دو چار سو دیرہ اور انہوں نے کہا جو اس سے زیادہ جو ہے نا وہ حق مہر دے گا وہ بیت المال میں جائے گا تو ایک بوڑھی عورت نے حیرت عمر چلانوں سے کہا کہ یہ فیصلہ ٹھیک نہیں ہے حرد عمر نے کہا کیسے تو انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ تو یہ کہتے ہیں کہ اگر تم نے اپنی بیوی کو کنتار یعنی سونے چاندی کا ڈھیر دیا ہو تو اس میں سے واپس نہ لو تو حرت عمر نے کہا تم ٹھیک کہہ رہی ہو حرت عمر نے وہ پھر واپس لے لیا فیصلہ پر. مطلب اس کی کم از کم مقدار یا زیادہ سے زیادہ مقدار مقرر نہیں ہے کچھ بھی ہو سکتی ہے انسان کو اپنے سوشل سٹیٹس کے مطابق دینا چاہیے مطلب جیسے قرآن نکالنا لیون فک زوساط امنساط ہی جو وسط والا ہے جس کو اللہ نے فراخی دی ہے مال و دولت دی ہے وہ اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرے جو تنگ دست ہے وہ ٹھیک ہے وہ اپنی تنگ دستی کے مطابق خرچ کرے تو جس کو تو اللہ نے دیے ہے وہ اپنا حق مہر جو ہے وہ زیادہ رکھے صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض شادیوں میں ہمیں ملتا ہے کہ اس میں حق مہر کوئی آپ کہہ رہے ہیں کہ چار پانچ لاکھ تک بھی ہے اس وقت تو چاندی ہوتی تھی تو اس چاندی کو اگر ہم کیلکولیٹ کریں تو وہ چار پانچ لاکھ بھی گیا ہے حق مہر گیا ہے تو مرد کو چونکہ یہ تحفہ ہے ایک ہدیہ ہے قرآن نے اس کو کہا کہ مرد کی طرف سے تو اچھا تحفہ دینا چاہیے اور عورت اس کو پھر یاد بھی رکھتی ہے یعنی اگر مرد صاحب حیثیت ہو اور حق مہر میں کنجوسی کرے گا تو ساری زندگی اس کو تانے سننے کو ملیں گے تو اگر اپنی ضرورت سے زیادہ دے گا تو عورت اس کو یاد رکھے گی تو بعض کیسز آتے ہیں جیسے شادی کے دس سال بعد پندرہ سال بعد بیس سال بعد سے مسائل ہر جگہ پیدا ہو جاتے ہیں دو سال بعد ہی پیدا ہو جاتے ہیں لیکن عورتوں سے اگر پوچھیں کہ آپ کو کیا یاد ہے اپنے خامن کی کوئی اچھی بات تو وہ یہ ضرور بتائیں شادی کے موقع پہ اس نے مجھے اتنا زیور ڈالا تھا چاہیے اسے یاد بھلے پندرہ سال بیس سال تو خیر یہ, یہ کرنا چاہیے ہمارے یہاں ایک اور اس کو رسم کہنا چاہیے بہار لیکن وہ ایک اچھی چیز ہے کہ حکمیر کے علاوہ بھی جسے منہ دکھائی کہتے ہیں کوئی توحفہ دیا جاتا ہے شادی کی رات کہ آپ نے پہلی مرتبہ بعض لوگوں نے تو خیر اب تو خیر پہلی مرتبہ کہاں دیکھنا ہوتا ہے لیکن خیر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے پہلی مرتبہ دیکھا ہے تو یا نکاح کی حالت میں پہلی مرتبہ دیکھا ہے تو آپ کوئی نہ کوئی اس کو گفٹ دیں تو ہدیہ جو ہے نا ایک اچھا اثر ڈالتا ہے گفٹ آپ ویسے بھی گفٹ کسی کو دیں تو اس سے محبت بڑھتی ہے اللہ کے وسلم نے کہا کہ تمہیں میں ایسی چیز کی خبر نہ دوں کہ اگر وہ تم کام کر لو تو محبت بڑھے گی اور وہ کیا ہے تحادو تحاب ہدیہ دیا کر اس سے محبت پیدا ہوتی ہے تو اگر انسان یہ چاہے کہ میاں بیوی میں محبت پیدا ہو تو آپ مرد کو اللہ نے بڑا بنایا تو مرد کو چاہیے کہ عورت کے اوپر جو وہ خرچ کرے تو ایک تو حق مہر ہے شادی کے موقع پہ خرچ کرے اور دوسرا مسلسل جو اس نے خرچ کرتے رہنا اور وہ ہے نان نفقے کی صورت میں خرچ کرنا تو حق مہر میں پسندیدہ یہ ہے مہرِ مسل اسے کہتے ہیں ایک اصطلاح استعمال کی لڑکی کے خاندان میں جو ایک رواج ہوتا ہے تو اس رواج کا دھیان کرنا چاہیے آج میرے پاس نوجوان لڑکے آتے ہیں کہتے ہیں جی فلاں جگہ رشتہ وہ حق مہر بڑا مانگتے ہیں میں نے کبھی بات یہ ہے کہ آپ کو کسی نے کہا وہاں شادی کرے مطلب اللہ نے آپ کی پر فرض کیا کہ آپ وہاں شادی کریں جب آپ ایک اچھے خاندان میں جا کے شادی کر رہے ہیں تو اگر وہ حق مہر اچھے حق مہر کا تقاضا کر رہے ہیں کہ آپ ہماری بیٹی کی قدر کریں اور اتنا حق مہر آپ رکھیں تو اس میں کوئی ایسی بات تو نہیں ہے میرے خیال میں تو کوئی ایسی بات نہیں آپ کہیں اور شادی کر لیں کسی غریب خاندان میں کر لیں جہاں حک مہر کا یعنی آپ نے خواہش بھی وہاں شادی کی کرنی ہے ڈھونڈ کے آپ نے لڑکی جو ہے وہ اس کے اوپر انگلی رکھنی ہے کہ اس کو میں نے لے کے آنا ہے اور آپ نے کہنا ہے کہ جنہیں جی شرطیں بھی پھر میری ہوں ایسے تو نہیں چلتا تو خیر حکمر کا اگر تقاضا بھی ہو لڑکی والوں کے خاندان کی طرف سے کہ ہمارے خاندان میں ایسے ایسے رواج ہے تو اس کا برا نہیں منانا چاہیے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ جی یہ تو کوئی دنیا یا پرستی ہو رہی ہے یہ میرے خیال میں کمنٹس ٹھیک نہیں ہوں گے کا کر دیا نا اور اللہ نے اس کا ذکر کر دیا کہ یہ ڈھیروں سونا چاندی بھی ہو سکتا ہے اور اس میں اس کا تقاضا کیا جا سکتا ہے اور پھر حق مہر معجل ہو یا غیر معجل جسے کہتے ہیں فوراً ادا کر دیا جائے یا بعد میں ادا کر دیا جائے لیکن باہر ادائیگی اس کی لازم ہے وہ مرد کے ذمہ ایک قرض کے طور پہ باقی رہتا ہے دوسری چیز نان نفکا ہے اور قرآن نے کہا کہ مرد کو اللہ نے اسی وجہ سے گھر کا ذمہ دار بنایا اور رجال قوامون عالم نسا اچھا عام طور پہ اس کا ترجمہ یہ کر دیا جاتا ہے کہ مرد جو ہے نا وہ عورتوں کے اوپر نگران ہے بعض لوگ نے یہ ترجمہ کیا ٹھیک ہے کسی حد تک ترجمے ٹھیک ہے لیکن ہمارے یہاں یہ جو فیمنزم کی تحریک ہے نا وہ اس کو نیگیٹو طرف لے جاتی ہیں اچھا یہ تو اب ایڈمنسٹریٹر بن گیا یہ تو اب داروغہ بن گیا ہے گھر کے اوپر ہے مطلب ایسے سے ترجمے کر دیتی ہیں تھانے دار ہے جیسے گھر کا اصل بات یہ کہ قوام کا مطلب ہے ذمہ دار اگر ہم تھوڑے سے اپنے ترجموں کو نا تھوڑا سا ہم اس کو غور کر کے ترجمہ کریں نا تو ان لوگوں کو انشاءاللہ سے اعتراض کا حق بھی باقی نہیں رہے گا اور وہ واقعات ترجمے کی سینس وہی بن رہی ہوتی ہے کہ مرد ذمہ دار ہے ریسپانسیبل ہے اب اس پہ کیا اعتراض کریں گے تو وہ بیسیکلی بیسکلیڈمنسٹریٹر ہے یہ ناظم ہے یہ ایڈمنسٹریٹر یہ بڑا ہے وہ چھوٹی ہے وہ سارے دونوں برابر ہیں یہ کہاں سے چھوٹا بڑا آ گیا یہ وہ اس طرف لے جاتے ہیں اس کو. تو مرد بیسیکلی ذمہ دار ہے چلے مرد نہیں تو پھر عورت ذمہ دار ہے پھر ان کو بات سمجھ میں آئے گی تو مرد کیونکہ ذمہ دار ہے کس وجہ سے کہ ایک تو اللہ تعالیٰ نے اس, کو اس کی جسمانی ساخت ایسی بنائی ہے وہ بھی ماں انفک میں اور دوسرا وہ خرچ کرتے ہیں مسلسل خرچ کرتے ہیں تو مرد کیونکہ خرچ کر رہا ہے اب یہ بھی ہے نا عورتیں مطلب بعض عورتیں اب اب دیکھیں نا جیسے ان کو یہ ہوتا ہے جی عورتوں کے لیے کیوں عدیثے ہیں کہ وہ جو ہے نا مرد کی اطاعت کریں مرد کے لیے ایسی عدیث کیوں نہیں یہ کیوں نہیں بی بی کہتے کہ مردوں کے لیے یہ قرآن آیات کیوں ہیں کہ وہ عورتوں پہ خرچ کریں عورتوں کے لیے کیوں نہیں ہے کہ وہ مردوں پہ خرچ کریں ٹھیک ہے مطلب عورت کیوں نہیں گھر کا خرچہ اٹھاتی عورت کیوں نہیں جو ہے وہ بچوں کا خرچ اٹھاتی عورت کیوں نہیں مرد کو گھر لے کے دیتی ہے اس کو اپنے گھر میں کیوں نہیں رکھتی تو بات یہ ہے کہ کچھ چیزیں اللہ نے اگر آپ نے ریلیجن کو دیکھنا ہے مذہب کو دیکھنا ہے کچھ چیزیں اللہ نے مرد کے اوپر ڈال دی کچھ عورت کے اوپر اس طرح سے ایک بیلنس اللہ نے پیدا کیا تو اگر آپ کو مذہب کی چیزیں اتنی بری لگتی ہیں تو پھر آپ دوسری طرف مذہب کی چیزیں انجائے کیوں کر رہے ہیں یعنی جب لینے کی باری آتی ہے تو مذہب نے یہ کہا ہے ٹھیک ہے مذہب نے ہمیں یہ یہ حقوق دی ہیں مذہب نے عورت کے اوپر ذمہ داری ڈالی ہے آپ ویسٹ میں دیکھیں نا وہاں یہ جو تحریکیں چلی ہیں ویومن رائٹس کی تو اس سے مردوں کو فائدہ ہوا ہے کیونکہ مذہب مذہب تو تھا نہیں تو انہوں نے تو دونوں کو برابر لا کے کھڑا کر انہوں نے کہا بی بی کتار میں کھڑا ہونا ہے پیچھے آگے کھڑی ہو جاؤ لائن لگی ہوئی ہے مرد عورت دونوں برابر ہے اب ہمارے یہاں چونکہ ایک مشرقی ذہنیت ہے نا لیڈیز فرسٹ خاتون آ جائے گی آپ دو چار مرد خود ہی پیچھے ہو جائیں گے بس میں کھڑی ہے بہن آپ آ کے بیٹھ جائیں اچھا ان کے تصور نہیں وہ تو کہتے آپ سب جگہ برابر اب آ کے کھڑی ہوں میں محنت کرو تم اپنی باری پہ آؤ اپنی ٹرن پہ آؤ تو اب وہاں تو بالکل وہ برابری کا تصور ہو رہے ہیں گھر میں بھی جو ہے وہ تم کما کے لاؤ برابری کی سطح پہ جو ہے وہ گھر کا خرچ اٹھاؤ ذمہ داری اٹھاؤ پھر وہاں تو مرد ریلیکس ہوا لیکن ہمارے ہاں کیا تھا کہ مرد کے اوپر پہلی ساری ذمہ داریاں تھیں عورت کو آپ نے اس کی ذمہ داریوں سے ویو آف کر دیا تو مرد کی ذمہ داریاں بڑھ گئیں یہ ٹھیک نہیں ہوا تو خیر نان نفقہ اب ایک بڑی ذمہ داری ہے نا مرد اس کو اٹھاتا بھی ہے ٹھیک ہے ہمارے ہاں کچھ مرد نہیں اٹھاتے ہم یہی کہیں گے کہ ان کو اٹھانی چاہیے ظاہر بات ہے شریعت نے ڈالی ہے ان کے اوپر ذمہ داری اور مرد اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں تسلیم کرتے ہیں ان کی ذمہ داری ہے بہت حد تک لیکن مرد رسپانسبل ہیں اپنی استطاعت کے مطابق اٹھاتے بھی ایسا نہیں ہے کہ نہیں اٹھاتے تو مرد کیونکہ نانفکی کی ذمہ داری اٹھاتا ہے عورت کا خرچ اٹھاتا ہے تو اب عورت کو ظاہری بات ہے وہ خرچ اٹھا رہا ہے تو عورت کو ہی اس کی کیا کرنی پڑے گی اطاعت کرنی پڑے گی سمپل سی بات ہے عورت خرچ اٹھا لے تو مرد اس کی اطاعت کر لے <laughs> پھر یہی ہو سکتا ہے وہ گھر میں رہا کرے اور وہ جا کے کمایا کرے تو بیوی کے حقوق میں سے ایک حق مہر کا اور دوسرا نان نفکے کا نان نفکے کا بھی خرچ جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے یہی بات کہی ہے اپنی استطاعت کے مطابق اصکنوں نہ منہائیس ہو تم ان کو وہاں رکھو جہاں تم خود رہتے ہو اپنی استطاعت کے مطابق استطاعت سے بڑھ کے نہیں ٹھیک ہے تو اگر کوئی مرد اپنی استطاعت کے مطابق خرچ کر رہا ہے تو ٹھیک ہے اللہ کے وسلم کے پاس حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی بیوی حضرت ہندہ آئیں اور کہنے لگی کہ جی ابو سفیان جو ہے نا میرے اوپر خرچ نہیں کرتے بخیلی کنجوسی سے کام لیتے ہیں کیا میں ان کے پاکٹ سے نکال لوں مطلب جیب اپنا جیب خرچ تو اللہ کے رسول نے کہا اپنا بھی اور اپنی اولاد کا بھی نکال لو یہ چوری نہیں ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو شوہر اگر خرچ نہ کرتا ہو تو بیوی اسے پوچھے بغیر بھی اسے لے سکتی ہے لیکن اس میں اہم بات کیا ہے اہم بات یہ ہے کہ بیویوں کا جو مطالبہ ہے نا وہ استطاعت کے مطابق ہو استطاعت سے یہ نہیں کہ مرد قرض لے کے آئے اور ان کی خواہشات پوری کرے یہ نہیں اور یہ بھی نہیں کہ اب اس کے کروڑوں میں بینک بیلنس ہو اور بیوی کے اوپر خرچ کرتے ہوئے جو ہے وہ اب اس کو شمار کرتا ہو گنتا ہو ٹھیک ہے اور اس کو بار بار جتلاتا ہو تو مطلب دونوں انتہائیں انتہائی دونوں نہیں ہونے چاہیے اور دونوں قسم کے کریکٹرز ہمیں مل جاتے ہیں ایک وہ لوگ جن کے پاس بہت مال و دولت ہے لیکن بخیل ہیں کنجوس ہیں نہ اپنے اوپر لگاتے ہیں نہ بیوی بچوں پہ لگاتے ہیں یہ ایک انتہا ہے اللہ کے رسلم نے اس سے منع کیا ایک صحابہ اللہ کے رسول کے پاس کہا اللہ کے میرے پاس ایک دینار ہے کہاں خرچ کروں اللہ کے رسول نے کہا اپنے اوپر ایک اور دینار ہے کہاں خرچ کروں آپ نے کہا اپنی بیوی بچوں پہ خرچ کر تو کہنے کا مقصد ہے اللہ کے وسلم نے اس کی ترغیب دی اور یہ بھی کہا کہ وہ نوالا جو تم اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتے ہو اس کا بھی تمہیں اجر ملے گا دوسرا کیا ہے غیر مالی حقوق یعنی کچھ تو مالی حقوق ہیں عورت کے اور کچھ ہیں غیر مالی حقوق تو مالی میں میں نے آپ کو بتایا کہ لاسٹ لیکچر میں بھی ہماری بات ہوئی کہ عورت کی ساری بات لے دے کے مال کے گرد گھومتی ہے اچھا ایک اور چیز آپ نوٹ کریں گے عورت ساری چیزوں پہ رشتوں میں کمپرومائز کر لیتی ہے آج بھی اب آپ دیکھیں سوسائٹی کی اگر آپ اس کو آبزرو کریں رشتوں میں سب سے زیادہ پریفر جو چیز کی جاتی ہے عورت کی طرف سے یا عورت کے ایون کے خاندان کی طرف سے عورت کے بیااف بھی اور آتا ہے وہ مال ہے شکل و صورت بھی کمپرومائز ہو جاتی ہے ایجوکیشن بھی دینداری بھی کمپرومائز ہو جاتی ہے مال و دولت ٹھیک تو یہ عورت کا عورت کے مسائل ہیں ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مال کی محبت جو ہے نا وہ بہت زیادہ محبوب بنا دی اس کے لیے یعنی عورت کی ازمائش ہوئی ہے مال کے ذلیے سے اور مرد کی ازمائش ہوئی عورت کی کہا نا میری امت کے مردوں کے لیے سب سے بڑا فتنہ کیا ہے فتنے مرا آزمائش عورتیں عورتوں کے لیے سب سے بڑی آزمائش کیا وہ مال ہے تو مالی حقوق جو ہے نا یہ تو مرد جو ہے نا اس کو دینے والا ہونا چاہیے مطلب کھلے دل کا ہونا چاہیے اگر اللہ نے اس کو دیا ہے تو وہ اس کو آگے تقسیم کرے زیادہ حسابی کتاب بھی نہ ہو ٹھیک ہے اجاڑنے والا بھی نہ ہو ذریعہ بات ہے دین نے بھی اس کو پسند نہیں کیا کہ ایسی بیوی بی گھر میں لے ہو جو اجاڑنے والی ہو لیکن یہ ہے کہ کنجوسی اور بخیلی بھی اچھی نہیں اس لیے قرآن نے ایک لفظ استعمال کیا نا وہ کہاں بے نظالے کا ٹھیک ہے نہ وہ فضول خرچ ہیں نہ وہ کنجوس اور بخیل ہیں بس درمیان میں معتدل دوسرا ہے حسن معاشرت غیر مالی حقوق کی ہم بات اگر کریں تو اس میں سب سے پہلے کیا حسن معاشرت قرآن کا کہا شروع نہ بالمعروف کہ بیویوں کے ساتھ جو ہے نا وہ اچھی طرح سے زندگی گزر بسر کرو اچھا سلوک کرو اچھا اگر آپ یہ بات کہیں نا کہ عورتوں کے جتنے حقوق ہیں جتنے حقوق ہیں سب کو اگر ہم ایک لفظ میں سمرائز کریں نا ایک لفظ میں تو وہ حسن معاشرت ہے یعنی اچھا اخلاق اچھا رویہ یعنی مرد کو حکم یہ ہے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ یہ یعنی اچھا شور کیا ہے اچھے شوہر کو اگر آپ ایک لفظ دینا چاہیں تو جس کا اپنی بیوی کے ساتھ اخلاق اچھا ہے یہ اللہ کے وسلم نے کہا نا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے کہ جس کے اخلاق اچھے ہوں اور اسی طرح سے ایک رہتی ہے جو میں بہترین ہوں جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہوں تو مسن رحمت کی روایت کے الفاظ ہیں کہ سب سے کامل ایمان اس شخص کا ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں اور تم میں سے سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے لیے گئے ہیں بہترین ہیں تو حسن معاشرت ٹھیک ہے نو ڈاؤٹ باہر والوں کو بھی آپ کے اخلاق کا فائدہ ہوتا ہے لیکن گھر والوں کو ان اخلاق کا فائدہ ہونا چاہیے اور آپ وسلم کی حسن معاشرت میں ہمیں یہ سب چیزیں ملتی ہیں حیرت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے وسلم جیسے آپ نے مجھ سے دوڑ لگائی اور ایک مرتبہ آپ علیہ وسلم جیت گئے اور ایک مرتبہ میں جیت گئی ہیں اسی طرح سے ایک اور روایت کے الفاظ ہیں اللہ کے سلام نے کہا کہ یہ جو کھیل تماشا ہے یہ اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند نہیں ہے لاہو لاب ہاں تین قسم کے کھیل ایسے ہیں کہ جو اللہ کو پسند ہے تیر اندازی ہے گھڑ سواری ہے اور ایک وہ جو انسان اپنے گھر والوں کے ساتھ کھیلتا ہے اپنے گھر والوں کو جو وقت دیتا ہے تو بیویوں کو وقت دینا ٹائم دینا مطلب یہ اہم چیز ہے اللہ کے وسلم نے دیا بہت مصروف زندگی کے باوجود آپ علیہ وسلم کا معمول یہ ہوتا تھا کہ عصر سے مغرب کے درمیان کا وقت آپ بیویوں کے لیے مختص کر دیتے تھے یعنی سب کے ہاں جاتے تھے ایک تو یہ ہے نا کہ ایک رات کسی کے ہاں مختص تھی لیکن یہ ہے کہ اثر سے مغرب کے درمیان تقریباً سب کے ہاں چکر لگاتے تھے تو ایک خاص وقت دینا اچھا اس کا بڑا فرق پڑتا ہے بہت فرق پڑتا ہے یہ جو زیادہ گیپ آ جاتا ہے نا میاں بیوی بی میں ذہنی گیپ کی ہم بات کر رہے ہیں وہ بھی اس وجہ سے آتا ہے کہ ایک دوسرے کو وقت نہیں دے پا رہے ہوتے اور عام طور پہ یہ شوہروں کا مسئلہ ہوتا ہے بزنس میں الجھی ہوئی ہیں ملازمت ہے مطلب آپ کہہ لیں کہ اوور ٹائم لگا رہے ہیں ٹھیک ہے وہ بھی ضروریات زندگی اپنے گھر والوں کی ضرورت پوری کرنے کے لیے یا دوستوں وغیرہ میں یا ادھر ادھر اور اس قسم کے مشاغل ہیں. اب گھر میں وقت نہیں دے پاتے گھر میں وقت نہیں دے پاتے نا تو ان کے دل ٹھنڈے نہیں رہتے اچھا عورتیں اس کی شکایت کرتی ہیں مرد اس کو نارمل لیتے ہیں بی بی کیا ہے مطلب کہ اب بیٹھ کے کیا باتیں کریں ہم؟ اب بات ہے اس کی کیا باتیں سن اس کا دل بھی نہیں لگتا ان باتوں میں وہ باتیں بھی ایسی ہوتی ہیں اچھا اس نے تو گھر بار کی باتیں کرنی ہے کچن کی باتیں کرنی ہے اس نے اپنی سہلیوں کی باتیں کرنی ہے اس نے مطلب کپڑے لتوں کی باتیں کرنی ہیں. تو اب کوئی ہمارے جیسا ہوگا مطلب جیسے کوئی دانشوری کا شوق ہوگا تو وہ کہے گا یار کیا بات خیر بہرحال لیکن ٹائم دینا چاہیے ٹائم دینا چاہیے اس سے بہت فرق پڑتا ہے آپ روزانہ اگر بیوی کو ایک گھنٹہ دینا شروع کر دیں اور اس کی باتیں صرف سننا شروع کر دیں بہت فرق پڑے گا جو درمیان میں گیپ آ چکا ہے ریلیشن شپ کا ہم آگے چل کے اس پہ گفتگو کریں گے لو ہیٹ ریلیشن شپ پہ کہ یہ لو کا جو ریلیشن شپ ہوتا ہے قرآن نے کہا نا مبدت اور رحمت کا ہے یہ ریلیشن شپ میں کیسے بدل جاتا ہے پھر اس کو دوبارہ لو کی طرف کیسے لایا جا سکتا ہے اس پہ ہم کچھ گفتگو کریں گے تو میاں بیوی میں ایک لو ہیٹ ریلیشن شپ کائم ہو جاتا ہے محبت کے ساتھ ساتھ ایک نفرت پیدا ہو جاتی ہے اور وہ دونوں پیرل چل رہی ہوتی ہیں اچھا اس میں یہ چیز جو ہے نا یہ تدبیر بڑی کارگر ہے کہ اگر آپ بیویوں کو وقت دینا شروع کر دیکھیں مرد کی اپنی ڈیمانڈز ہیں اس کی اپنی ضرورتیں ہیں عورت کی وہ ضرورتیں نہیں ہیں عورت کی ضرورت اگر آپ ایک لفظ میں بیان کریں وہ ہے رومانس ٹھیک ہے مرد کو اگر ایک لفظ میں بیان کریں وہ ہے اس کی جو مطلب سیکچل جو اس کی عورت کو وقت چاہیے بیسیکلی تعریفیں چاہیے ٹھیک ہے اور اس کی ہاں میں ہاں ملائیں اس کی باتیں سنیں اور بڑی محنت آپ نے دیکھا ہوگا نا بڑے بڑے بل بورڈز کے اوپر کیا لگا ہوتا ہے تم سارا دن کرتی کیا ان کو مسئلہ ہے نا کہ ہمیں یہ جملہ کیوں سننے کو ملتا ہے تو یہ آئیں اور ہم سے پوچھیں کہ سارا دن کیا کرتی ہے اور پھر ہم انہیں بتائیں کہ ہم سارا دن کیا کرتی ہیں اور وہ تمہارے لیے کرتے ہیں مطلب ان کو یہ ظاہری بات ہے آپ یوں کہ سنانے کا شوق ہے جو بھی ہے لیکن آپ سنیں گے تو اس کا آپ سے ریلیشن شپ ڈیولپ ہوگا بھلے آپ اس پہ ایمان نہ لے کے آئیں ادھر سے سنیں ادھر سے نکال دیں لیکن اچھا شور وہی ہے جو اچھا لسنر ہو ایک صاحب آئے مجھے کہنے لگے کہ سیکنڈ میرج کرنا چاہتا ہوں میں نے کہا اگر ایک خصوصیت ہے تو کر لو نہیں ہے تو نہ کرو کہنے لگے کیا میں نے کہا اگر تم اچھے لسنر ہو نا تو پھر کر لو نہیں ہو تو نہ کرو تو خیر بہرحال یہ اچھا لسنر ہونا یہ جو ہے نا ریلیشن شپ کو کافی زیادہ آگے لے جاتا ہے تو حسن معاشرت حسن معاشرت میں یہ بھی آ جاتا ہے بیٹھ کے گپ شپ لگائیں ٹائم دیں تو جو انڈور گیمز ہوتی ہیں بچوں کے ساتھ کھیلنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے آپ وسلم نے کہا کہ عورتوں کے بارے میں میری نصیحت سن لو عورت جو ہے نا ٹیڑی پسلی سے پیدا ہوئی ہے اچھا یہ حدیث ہم نے اسے سنانی ہوتی ہے لڑائی میں چڑانے کے لیے اس حدیث کو سمجھنے کی ضرورت ہے یہ بیسیکلی اس کی برائی نہیں ہے یہ عورت کی برائی نہیں ہے اللہ کے رسلم نے کہا ہے کہ عورت ٹیڑی پسلی سے پیدا ہوئی ہے اور اگر تم اس کو سیدھا کرنا چاہو گے تو اس کو توڑ دو گے اور اگر اس کو چھوڑے رکھو گے تو وہ ٹیڑھی رہے گی عورتوں کے بارے میں میری یہ بات غور سے سن لو دو دفعہ اللہ کے رسول نے کہا اس اس کو غور سے سنو یہ اصل میں بات تھی اللہ نے اس کو ٹیڑا پیدا کیا تم اس کو سیدھا کر کے کرو گے کیا یعنی تم نے اسے سیدھا کرنا ہی نہیں ہے بھائی وہ اللہ نے ٹیڑی پیدا کی ہے کیوں ٹیڑی پیدا کی ہے تمہاری ازمائش کے لیے اللہ تو اس کو سیدھا بھی پیدا کر سکتے تھے نہیں پیدا کیا سیدھا ٹیڑا پیدا کیا کیوں اللہ نے یہ دنیا بنائی ٹیسٹ ٹیسٹ کے لیے ازمائش کے لیے اللہ نے تمہیں بھی ازمانا تھا جیسے مال سے ازمایا ایسے اللہ نے رشتوں سے بھی ازمایا رشتے سارے ازمائش ہیں ریلیشن شپ ٹیسٹ ہے کیا آپ اس ازمائش میں پورا اترتے ہیں کہ نہیں اس رشتے میں آپ اللہ کے حقوق پورا کر کے دکھاتے ہیں کہ نہیں ٹیسٹ ہے زندگی تو لائف تو ہے ہی ٹیسٹ آپ ہر لمحے کمرہ امتحان میں تو ریلیشن شپ کو دیکھنے کا بگر پرسپیکٹو کیا ہے کہ یہ ٹیسٹ ہے ہر لمحے آپ ٹیسٹ میں امتحان میں اس لیے اللہ کے وسلم نے کہا کہ وہ اللہ نے ٹیڑی پر پیدا کر دی ٹیڑی پیدا کر دی آپ سیدھا نہیں کرنا سیدھا کرو گے تو توڑ دو گے طلاق ہے ڈائیورس ہے وہ تو کوئی کامیابی نہیں ہے اچھا ٹیڑھا رہنے دو گے تو وہ ٹیڑھی رہے گی یہاں اشارہ دے دیا یہ کام بھی نہیں کرنا پھر عورت تمہارے سر پہ سوار ہو جائے گی اچھا عورت کو ایسا شور پسند بھی نہیں ہوتا اگر ہم یہ کہیں نا ہم مردوں کی سائڈ لے رہے ہیں عورت کو ایسا شور پسند بھی نہیں ہوتا وہ اس کو نہ مرد سمجھتی ہے کہ اس میں مردانگی والی کوئی بات نہیں ہے جس کے اوپر جو ہے جس کو عورت اپنے پیچھے لگا لے گی تو عورت اس سے کیا متاثر ہوگی جو عورت کے پیچھے پیچھے پھرے گا ٹھیک ہے وہ ایک لفظ ہمارے یہاں بولا جاتا ہے رن مرید ہم اس میں نہیں جا رہے کہ وہ صحیح ہے یا غلط ہے ہم یہ نہیں کہہ رہے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ عورت جو ہے نا عورت بیسیکلی یہی چاہتی ہے دل سے یہی چاہتی ہے کہ مرد کا ہاتھ اس سے اوپر رہے اور وہ واقعاتاً میں ایسا مرد ہی چاہتی ہے کیونکہ وہ اس مزاج پہ پیدا ہوئی ہے تو اللہ کے وسلم نے کہا کہ اگر تم اس کو چھوڑ دو گے تو وہ ٹیڑی رہے گی مطلب یہ ہے کہ واضح نصیحت کرتے رہا کرو واضح نصیحت کرتے رہا کرو اس کو نہیں چھوڑنا بالکل ہی حال پہ چھوڑ دینا جیسے کہتے ہیں اس کے حال پہ اس سے, اس سے مسائل حل نہیں ہوگے اس سے مسائل بڑھ جائیں گے تو کبھی نظر انداز کر دیا اور کبھی اصلاح کر دی بس یہ معتدل دل تو حسن معاشرت تھا تو اب یہاں جو ہے نا مرد کے اوپر ذمہ داری ڈالی گئی کہ بھائی وہ تو بائی ڈیفالٹ ایسی ہے ٹھیک ہے وہ تو پیدا ہی اس جو ہے نا وہ ٹیڑھے پن کے ساتھ ہوئی ہے تو تم نے اپنا دل بڑا کرنا ہے اور اس کے ساتھ چل کے دکھانا ہے تو اس لیے مرد عورت کی لڑائی میں اصل وسیعت اصل نصیحت مرد کو کی جاتی ہے کیونکہ وہ بڑا ہے وہ تو سیدھے مزاج پہ ہے نا یہ عورت کا یہ جو ٹیڑا پن ہے یہ اتنا واضح ہے دو بڑے اگر ہم ڈسپلن لیں فزکس فزکس میں اسٹیفن ہاکنگ کا نام اب ساری بات ہے بہت بڑا نام ہے ایک مرتبہ تو اس نے کہا کہ بھائی کائنات کے راز جاننا اتنا مشکل ہے جتنا کہ یہ جاننا کہ اگلے ملے تمہاری بیوی تم سے کیا کہنے والی ہے یا تمہاری بات پہ کیا ریسپانس کرنے والی ہے چھوٹی سی بات کے اوپر بہت خوش ہو جائے اور چھوٹی سی بات کے اوپر اتنی بڑی لڑائی کر دے آپ نہیں سمجھ سکتے سائیکالوجی میں جائیں فرائڈ سے بڑا نام کوئی نہیں ہے بیسویں صدی میں تو اس نے بھی کہا کہ میں نے پچیس سال ریسرچ کیا لیکن مجھے سمجھ نہیں آ پائی ابھی تک کہ عورت چاہتی کیا ہے خیر بار دین نے یہ بات کہی ہے کہ وہ ان مطلب کوئی ایک مہذب لفظ ہم استعمال کریں اس کی طرف سے جو ریسپانس آنا ہے نا وہ آپ اس کو پرڈکٹ نہیں کر سکتے اچھا ہے یا برا ہے چھوٹی سی بات پہ آپ پٹ کریں اتنی خوش ہو جائے گی اور چھوٹی سی بات کے اوپر اتنی ناراض ہو جائے گی تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ یہ اصل میں ہے اس کو ٹیڑھ پن کہا گیا بیلنس نہیں ہے اچھا ایک اور بات ہوں۔ یہ بہت ضروری تھا یہ عورت کے لیے بہت ضروری تھا اس کی وجہ یہ ہے کہ گھر جو ہے نا گھر اب اس کی بنیاد مرد اور عورت نے رکھی مرد کے اندر شعور غالب ہے عورت کے اندر ایموشنز غالب ہے تو مرد نے جب بچوں کی تربیت کرنی ہے تو اس نے شعوری تربیت کرنی ہے یعنی ان کے شعور کو صحیح رخ دینا ہے یعنی باپ نے ماں نے جب تربیت کرنی ہے اس نے ان کی ایموشنل ہیلتھ ماں کی ساری اٹیچمنٹ ہے بچوں کی ساری ایموشنز ماں کے ساتھ گرد گھومری ہوتی ہے اور پاکستانی تو ویسی, اممہ, اممہ. تو اب اب اس کے اندر وہ ایموشنز اتنے اسٹرانگ ہوں گے ماں کے اندر تو تبھی وہ وہ کام کر پائے گی جو اس کی ذمہ داری ہے بیسیکلی اس نے ان کی ایموشنل ہیلتھ کو دیکھنا ہے اس لیے اس کے ایموشنز بہت اسٹرانگ رکھے اس کے جذبات سے اچھا خیر بارل مادی حقوق میں دوسرا جو ہے وہ ہے حفاظت یعنی مرد کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنی بیوی بی کو سکیور کرے ٹھیک ہے ذریعہ بات ہے باہر کا معاشرہ اب تو ایسا نہیں ہے خیر ہر دور میں مسائل تو ہیں تو غیرت مند ہونا گھر کی عورتوں کے حوالے سے یہ مردانگی کی علامت ہے ظاہری بات ہے بے غیرتی تو کوئی پسندیدہ ویلیو نہیں ہے نا کوئی پسندیدہ قدر تو نہیں ہے تو لیکن یہ ہے کہ غیرت کے نام پہ قتل جسے کہتے ہیں آنر کلنگ وغیرہ وہ تو ظاہر بات ہے اسلام بھی اس کو الاؤ نہیں کرتا لیکن یہ کہ غیرت مند ہونا ہوں. جیسا کہ ایک روایت میں اللہ کے وسلم نے فرمایا کہ تین لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں گے ان میں سے ایک دیوس بھی ہے دوسرے سے کہتے ہیں کہ ہم اپنی زبان بغیرت کہتے ہیں میں اپنے گھر کی عورتوں کے حوالے سے وہ بغیرت ہے مطلب اسے نہیں کوئی پرواہ کہ جی میری بہن کہاں جا رہی ہے بیٹی کا کس کے ساتھ جو ہے وہ ریلیشن شپ چل رہا ہے یا میری بیوی جو ہے وہ کہاں کہاں منہ ماری کر رہی ہے اس کو پسند نہیں کیا گیا جیسے مذہب کی بات ہم چھوڑ دیں جہاں لوگ مذہب کو فالو نہیں کرتے وہاں بھی پسند نہیں کرتے اس کو خیانت سمجھا جاتا ہے اگر کوئی ریلیشن شپ کا ظاہری بات ہے میاں کا ہے اگر ان میں سے کوئی یہ ایسا کرے گا تو دوسرا اس کو فیل کرتا ہے اور اس ریلیشن شپ سے نکل جاتا ہے کیونکہ کرپشن ہے خیالت ہے اس کو کوئی پسند نہیں کرتا تو اپنی بیوی جو ہے نا اس کی حفاظت اس کا ذمہ دار ہے مطلب شوہر جو ہے مطلب اس کو اسٹرانگ ہونا چاہیے اس قابل ہونا چاہیے کہ اب یہ نہیں کہ جی جسے کہتا ہے نا گھر سے باہر کھٹکا ہو رہا بیوی کہا تم باہر جاؤ تم باہر جاؤ ایسا نہیں اب ذہنی بات بیوی ایسے شوہر کی کیا عزت کرے گی تیسرا جو ایک حق ہے یا آپ کہہ لیں کہ جی حقوق کا جو مجموعہ ہے تعلقیت ٹھیک ہے ہم نے کہا تھا یہ ایک کامن حق ہے مرد کا عورت کا دونوں کا ذرا پرسپیکٹیو ڈفرینٹ ہوتا ہے اس میں تو اس میں کچھ رہنمائی جو ہے وہ شریعت نے کی ہے ایک تو یہ کہ کچھ حدود و ہمیں آثار میں ملتی ہیں جیسا کہ حیرت عمر رضی العانو کے بارے میں بہت معروف ہے لوگ جاتے تھے جہاد پہ تو انہوں نے حضرت افسر رضی اللہ العنہ سے پوچھا تھا کہ ایک عورت اپنے شوہر کے بغیر کتنا عرصہ گزار سکتی ہے تو انہوں نے کہا تھا چار ماہ تو پھر انہوں نے پابندی لگا دی تھی کہ چار ماہ سے زائد حیرت عمر نے کہ کوئی سرحدوں پہ نہیں رہے گا مطلب واپس آئے گا عورت کی ضرورت نا جسمانی سے زیادہ نفسیاتی ہے زیادہ نفسیاتی ہے ٹھیک ہے اس کی بھی ضرورت جسمانی ہے لیکن اس سے زیادہ نفسیاتی ہے مرد کی زیادہ ضرورت جسمانی ہے نفسیاتی کی نسبت مرد کی بھی نفسیاتی ہے تو اب وہ لوگ جو کہ دوسرے ملک میں چلے جاتے ہیں سال سال دو دو سال اب ایسا بھی ہے چار چار سال چھ چھ سال باہر بیٹھے ہیں پھر یہاں کرپشن پیدا ہوتی ہے اچھا وہ اخلیب درجے میں جا کے کرپشن نہ بھی پیدا ہو بہت سے ایسے بھی ایشوز آتے ہیں جن میں آپ ہم تو صرف بات چیت کر رہے ہیں مطلب یہ تو وہ ہے نا جن کو میں براہ راست ڈیل کرتا ہوں تو اس میں کیا حرج ہے میں اگر کوئی حرج نہیں ہے تو آپ نے سوال ہی کیوں پوچھ لیا اگر پوچھ لیا تو ذہی بات ہے آپ کو کوئی حرج لگ رہا تھا جو آپ نے پوچھے اب آپ چاہتے ہیں کہ میں جواز کا فتویٰ دے دوں تاکہ وہ جو آپ کے دل میں کانٹا کھٹک رہا ہے تو آپ مطمئن ہو جائیں کہ جی چلو جی صرف فون پہ چٹ چٹ ہو رہی ہے تو مرد کی ضرورت اس کی سیکشول ہے جنسی ضرورت ہے عورت کی ضرورت یہ ہے کہ اسے محبت چاہیے یا جسے ہم کہتے ہیں پیار چاہیے یا اسے کمپنی چاہیے یا اسے باتیں چاہیے گفتگو چاہیے دل لبھانے والی ابھی اس کی ضرورت ہے اس کے بغیر اس کے لیے رہنا مشکل ہو جاتا ہے اسی طرح حیرت احمد بن حمبل رحمہ اللہ سے کسی نے سوال کیا اسی بارے میں کہ کوئی آدمی جو وہ سفر پہ چلا جاتا ہے تو اب وہ واپس نہیں آتا تو انہوں نے کہا چھ ماہ تک عورت انتظار کرے اس کے بعد ان کے درمیان سپریشن اپریشن کروا دو نہ اس سے جو ہے وہ برائی پھیلے گی وہ وہاں جا کے منہ ماری کرے گا یہ یہاں پہ جو ہے وہ منہ ماری کرتی پھرے گی اور یہ کرپشن ہمیں سوسائٹی میں ہم تو ایک اچھے ماحول میں بیٹھے ہیں آپ کہہ لیں جیسے سمندر میں جزیروں میں بیٹھے ہیں تھوڑا سا باہر نکلے ہم ان جزیروں سے یہ جو مذہبی جزیرے ہم نے بنائی اپنے جیسے لوگوں کے ہیں تو وہ بھی اسی سمندر میں لیکن یہ ہے کہ تھوڑا سا اگر ہم سمندر کی طرف نظر اٹھا کے دیکھیں آگے جائیں بہت گندگی ہے بہت گندگی ہے بہت زیادہ کرپشن ہے میرٹل لائف میں بھی ایون کہ یہ چیزیں آپ کو بہت نظر آتی ہیں میاں بیوی بی نے ایک دوسرے پہ نظر رکھنے کے لیے جاس, جاسوسی کے آلات خرید لیے یا ایون کہ جاسوس رکھ لیے بہت عام ہے اور شکوک و شبہات اور یہ سب کچھ خیر وہ پچھلے دنوں جو ہے وہ یو ای میں ایک کیس بہت معروف ہوا وہ شور جو ہے وہ کچھ چٹچیٹ کرتا تھا مردوں کے ساتھ تو بیوی بی نے اس کو پکڑ لیا تو دونوں نے آپس میں طے کیا کہ جی ایک دوسرے کے موبائل کے جو پاس ہیں وہ شیئر کریں گے پاس شیئر کر دیے بعد میں پھر وہ جاری رہی عادت بد وہ نہیں رہتی اتنی آسانی سے نہیں جاتی وہ بیوی بی نے بچوں کو دکھا دیا اس سے وہ مسائل پیدا ہوئی ہے وہ شور کورٹ میں چلا گیا اس نے کہا یہ میری پرسنل لائف تھی کورٹ نے شور کے خلاف فیصلہ دیا تو اب بات یہ ہے کہ یہ مسائل ہمیں آپ نظر آتے ہیں اور کورٹس تک پہنچ رہے ہیں اور ڈسکشن میں آ رہی ہیں یہ باتیں لیکن یہ ہے کہ اس چیز کا دھیان کرنا چاہیے مرد اور عورت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو ایک دوسرے کی ضرورت بنا ہے تو ایک دوسرے کی ضرورت اگر وہ نہیں پوری کریں گے اور ہوتا کیا اصل میں انانیت درمیان میں آڑے آ جاتی ہے مرد کی ضرورت ہے عورت سے مرد کو جھکنا پڑتا ہے وہ جھکنا نہیں چاہتا عورت کی ضرورت ہے مرد سے اسے کمپنی چاہیے اسے لگتا ہے مجھے جھکنا پڑے گا وہ جھکنا نہیں چاہتی مثال کے طور پر عورت کو چاہیے نا کہ شوہر مجھے پیسے دے تو اس کے پاس ڈیمانڈ ہو مجھے مانگنا نہ پڑے پیسے خود آ کے دے دیا کرو ٹھیک ہے اب یہی شوہر کو ہوتا ہے کہ جی اگر اسے ضرورت محسوس ہو رہی ہے اپنی بیوی کی تو اب وہ کہتے ہیں آپ مجھے اس کی منت منتماجت کرنی پڑے گی یہ وہ تو یہ چیز کیا ہے بات عورتوں میں ویسے ہی ناز نخرا ہوتا ہے ایک دفعہ دوسری دفعہ پھر وہ سوچے گا اچھا میں ضلیل ہو رہا ہوں خوار ہو رہا ہوں ٹھیک ہے وہ اپنے طور پہ سوچ رہا ہے وہ ناز نخرہ دکھا رہی ہے ٹھیک ہر ایک اپنے اینگل سے سوچ رہا ہوتا ہے یہی چیز اس کے اندر ایک ہیٹ پیدا کرنا شروع کر دیتی ہے انانی درمیان میں آڑے آ جاتی ہے یہ چیزیں آہستہ آہستہ کمپلیکس ہونا شروع ہو جاتی ہیں پھر ہر ایک ہی یہ سمجھتا ہے دونوں میں سے بیوی یہ سمجھتی ہے کہ میں نے اسے پیسے مانگے تو میرا ہاتھ نیچے ہو جائے گا میں کو مانگتی ہوں میں کو فقیر ہوں میں اس کی ذمہ داری ہوں ریسپانسبلٹی ہوں اسے خود میرے اوپر خرچ کرنا چاہیے خود جو ہے نا وہ مجھے لا کے میرے ہاتھ پہ پیسے رکھنے چاہیے یہ تمہاری جو ہے نا وہ منتھلی ہے تو اب وہ معاملہ شروع کہاں سے ہوتا ہے یہ نکالنا ہو سال کہ پہلی مرتبہ کس نے ایسا کیا تھا بہت مشکل ہو جاتا ہے دونوں ایک دوسرے کے ریئیکشن میں چل رہے ہوتے ہیں اچھا مجھے اس کے بعد جھوکے جانا پڑتا ہے اب میں اسے جکاؤں گا بیوی بی بھی بہت سمجھدار ہے بہت سمجھدار ہے عورت ہے صحیح بات ہے کاؤنسلنگ سے اندازہ ہوتا ہے بہت سمجھدار اس کو سب باتیں سمجھ میں آ رہی ہوتی ہیں اسے پتا ہے مجھے شور کو کیسے گرانا ہے کہاں پہ گرانا ہے بس جو اللہ سے ڈرنے والی ہوتی ہے وہ کو کبھی سوال میں پوچھ لیتی ہے کہ میں اس طرح کر رہی ہوں تو میں کتنی گنا ہوں رہی سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے سارے بیوی کو یہ بھی سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے کہ اب اس کی ضرورت ہے یہ میرے پاس اس لیے نہیں آ رہا اس کو ضرورت محسوس ہو رہی ہے کیونکہ اس کو جھکنا پڑے گا اور مجھے اس کو جھکانا ہے اور مجھے اس کو اسی طرح سے چلانا ہے. بہت کمپلیکس ہے بھائی آپ گہرائی میں جائیں گے بہت کمپلیکس ہے میاں بیوی بی کی جو سیاست ہے شکر ہے زبان پہ نہیں آتی اللہ کا شکر ہے زبان پہ نہیں آتی لیکن ذہنوں میں جو کچھ چل رہا ہوتا ہے اگر وہ سکرین پہ آ جائے تو انسان حیران رہ جائے لیکن اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے کہ دونوں ایک دوسرے کی ضرورت کا احترام کریں اور اگلے کو یہ احساس دلائے بغیر اس کی ضرورت کو پورا کریں شوہر اگر مال عورت کی ضرورت ہے یا کمپنی اس کی ضرورت ہے تو شوہر کو جتلائے بغیر اس کی یہ ضرورت پوری کرتے رہنا چاہیے اور اسی طرح سے اگر سیکس جو ہے وہ مرد کی ضرورت ہے تو بیوی کو جتلائے بغیر یا اس کو پیچھے لگائے بغیر یا نیچے لگائے بغیر کئی لوگ مطلب آ کے کہتے ہیں سارے بعد بعید عورت اسی موقع پہ لیتی ہے اچھا یہ کرو گے وہ کرو گے تو میں فلاں تعلق دوں گی یہ کرو گے وہ کرو مجھے یہ بتاؤ اب اس سے وہ مطلب وہ کہتا ہے کہ جی یہ اب ایسی ہے کہ جیسے اب کوئی بھاؤتاؤ ہو رہا ہے لین دین ہو رہا ہے لیکن ہم تھوڑا سا آگے چل کے اس کو دیکھیں گے کہ کسی حد تک میاں بیوی کا تعلق کیلکولیٹڈ ہے قانونی زیادہ ہے اور قانونی بنا کی آپ اس کو کچھ چلا سکتے ہیں کچھ عرصے تک یہ چلتا ہے محبت شحبت کے تحت مطلب ڈیڑھ دو سال بس اس کے بعد اس کو قانونی دھکوں سے چلایا جاتا ہے خیر دوسرا تعلق جو ہے یہ تعلق زوجیت جیسے ہم کہہ رہے ہیں کچھ مرد کی ضرورت ہے کچھ عورت کی ضرورت ہے دونوں کو ایک دوسرے کی ضرورت کا احساس کرنا چاہیے اس میں کچھ احکامات ہماری شریعت نے دی ہیں بیوی بی کے راز فاش نہ کریں دوستوں میں بیٹھ کے بیویوں کے بارے میں باتیں کرنا ویسے مر شریف مرد نہیں کرتے اس کو ناپسند کیا گیا بیویوں کو بھی کہا گیا کہ وہ بھی اپنی شوروں کی باتیں اپنی سہلیوں میں نہ کریں تو وہ لطیفہ معروف ہے نا کہ وہ چند عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں تو ایک نے دوسری سے کہا کہ یہ مرد جب بیٹھے ہوتے ہیں تو کیا باتیں کرتے ہیں تو اس نے کہا وہی وہ کرتے ہیں جو ہم کرتے ہیں کس نے بھی آیا ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ دونوں طرف یہ معاملہ ہے دونوں طرف یہ معاملہ ہے اور یہ نہیں ہونا چاہیے اور محسوس یہ ہوتا ہے کہ اس معاملے میں عورتیں ذرا زیادہ کھلی ڈولی ہوتی ہیں یعنی اپنے شوہروں کے حوالے سے بات چیت کرنے گھر کی بار باہر, باہر نکالنی چاہیے مردوں میں یہ ہے کہ نہیں کرتے عام طور پہ ہماری سوسائٹی میں کم از کم یہ نہیں کرتے پھر تعلقی زوجیت کے حوالے سے میرٹل ریلیشن شپ کے حوالے سے دین نے کچھ احکامات دیے ایک تو یہ ہے کہ حالت حیض میں یعنی مینسز جسے ہم پیریڈس کہتے ہیں اس میں عورت کے ساتھ تعلق قائم کرنا اس سے منع کیا گیا کہ وہ حرام ہے مطلب وہ تعلق جسے ہم انٹر کورس کہہ رہے ہیں مباشرت جسے کہتے ہیں وہ منع ہے لیکن اس کے علاوہ ایک حدیث ہمیں ملتی ہے حیرت آسرت الانا سے اس نوک الرشین نکاح نکاح کے علاوہ یعنی نکاح سے مراد وہ انٹر کورس ہے سب کچھ کر سکتے ہو اگر وہ اپنی کوئی تسکین کر لیں انٹر کورس کے علاوہ دونوں میں ابھی تو اس میں کوئی حرج نہیں کوئی ممانعت نہیں ہے حالت ہیں اس میں بھی ہاں یہ ہے کہ دوبور میں جمع کرنے سے انٹر کورس کرنے سے یعنی جیسے پیچھے سے کہتے ہیں اس سے منع کیا قرآن کا فاتو خرچہ کو شیتا ہوں کھیتی کی جگہ پہ آؤ اشتارت المیٹافر کے انداز میں کہا مطلب جہاں فصل بوئی جا سکتی ہے بامقصد تعلق ہے نا جہاں بیج پڑ سکتا ہے تو اس کو بھی اللہ کے وسلم نے حرام قرار دیا اس سے بھی منع کیا وہ انسان کے اندر جو ہے نا گراوٹ پیدا کرتا ہے اخلاقی گراوٹ پیدا کرتا ہے پھر یہ ہے کہ ایک سیکس وہ ہے جو انسان کی بایولوجیکل ضرورت ہے نیڈ ہے وہ تو ہے اور وہ مردوں میں زیادہ ہے اس لیے مردوں کو چار شادیوں کی اجازت ہے اور ویسے بھی ہماری اسٹیٹسٹکس بھی یہی کہتی ہیں کہ عورتوں میں کم ہے یہ بی بی سی نے کوئی ففٹی پلس کنٹریز میں ایک سروے کیا تھا بہت بڑا دو لاکھ کا سیمپل تھا جس میں یہ بات آئی تھی کہ مردوں میں یہ سیکشل ڈرائیو زیادہ ہے عورتوں کی نسبت اوورال لیکن اگر یہ دماغ کو چڑھ جائے نا پھر نہیں اتر سکتا جیسے ہم ویسٹ میں دیکھ رہے ہیں پہلے انہوں نے بیوی بی پہ اکتفا نہیں کیا باہر نکلے باہر مو ماری کر لی پھر سیکشوالیٹی کی طرف آ گئے مطلب اپوزٹ جینڈر سے تسکین نہیں ہوئی تو سیم جینڈر میں آ گئے اس سے بھی تسکین نہیں ہوئی تو جانوروں کے ساتھ شروع ہو گئے اس سے بھی تسکین نہیں ہو پھر مطلب بات ہے کوئی جسے کہتے ہیں نا پیٹ کی جو بھوک ہے نا وہ مٹ سکتی ہے دماغ کو بھوک چڑی ہے نا وہ نہیں مٹ سکتی سیکس اگر دماغ کو چڑھ جائے نا پھر انسان کو کبھی تسکین نہیں مل سکتی ہاں جو اس کی بایولوجیکل نیڈ ہے وہ پوری ہو سکتی ہے ایک سے نہیں ہوئی دو سے ہو جائے گی دو سے نہیں تین سے تین سے نہیں چار سے ہو جائے گی ہو جاتی ہے تو بیسیکلی یہ جو مسائل ہیں نا کہ ہاں انسان کہتا ہے جو میں تو اس کی طرف مطلب میرا رجحان ہے آپ جیسے دیکھیں ہمارے یہاں آپ کچھ مذہبی لوگوں نے بھی ایسی باتیں کرنا شروع کر دی وہ جی یہ فطری چیز ہے بعض لوگوں کا نا مردوں کو مردوں کی طرف رجحان ہو جاتا ہے اللہ نے اس فطرت پہ پی نہیں پیدا کیا یہ جھوٹ اور بکواس ہے اللہ نے جس فطرت پیدا کیا وہ اپوزٹ جینڈر کی طرف رجحان ہے اگر مرد کو مرد کی طرف رجحان ہو رہا ہے تو اس کی فطرت یا تو مسخ ہے ٹھیک ہے اس نے اپنی فطرت کو مشق کر لیا یا اس کے دماغ کو چڑھی ہوئی ہے تو یہی معاملہ ہے جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے ٹھیک ہے تو انسان کے اگر اس کی طرف رغب رغبت ہے تو مطلب یہ ہے کہ اس کے دماغ کو چڑھا ہوا ہے اسے اس کے لیے جو ہے نا وہ اپنی کچھ جیسے کہتے ہیں نا تھراپی وغیرہ جیسے کاؤنسلنگ یہ کروانی پڑے گی عام آدمی کو ان چیزوں میں کبھی رغبت نہیں ہو سکتی کہ جن چیزوں سے شریعت نے منع کر دیا انسان تو اسلام تو ہم کہتے ہیں دینی فطرت ہے تو جس فطرت پہ اللہ نے پیدا کیا اس سب کو اللہ نے الاؤ کیا ہوا ہے یہ تو نہیں کہا کہ عورت کے پاس نہ جاؤ خود کہا کہ عورت کی محبت تمہاری فطرت میں رکھ دی اب کہاں جاؤ شادیاں کرو ترغیب دی بلکہ حکم دیا کرو نیکسٹ کیا ہے خاندانی منصوبہ بندی ہاں کی جا سکتی ہے کسی حد تک اگرچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہمیں ملتی ہیں کہ ایسی عورتوں سے نکاح کرو کہ جن سے زیادہ اولاد پیدا ہو لیکن یہ ہے کہ ازل کا ایک طریقہ ہمیں ملتا ہے صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ ہم ازل کرتے تھے اور قرآن نازل ہو رہا تھا اور ہمیں منع نہیں کیا گیا عام طور پہ لونڈیوں سے یا مطلب بیویوں سے بھی بعض اوقات اگر انٹر کورس کرتے تھے تو اپنا جو سیمن ہے وہ اس کو باہر گرا دیتے تھے مادہ منویہ جیسے ہم کہتے ہیں آج کل اس کے جدید طریقے ہیں کاپرٹی ہے یا کانڈوم وغیرہ ہے تو عام طور پہ علماء اس کو الاؤ کرتے ہیں عارضی طور پہ لیکن مستقل طور پہ جو جیسے ہم نسبندی کہتے ہیں انگریزی میں پتہ نہیں کیا کہتے ہیں اس کو مطلب جس میں وہ عورت کا جو مادر رحم ہے اس کو نکال دیتے ہیں بالکل وہ بچہ پیدا کرنے کی جو ہے وہ اہلیت نہیں رکھتی اس کو علماء نے کہا کہ وہ الاؤڈ نہیں ہے وہ حرام ہے لیکن جو عارضی طریقے ہیں جیسے بچوں میں کوئی گیپ دینا ہے دو سال کا چار سال کا وقفہ دینا ہے تاکہ ان کی اچھی تربیت ہو سکے یا ویسی ماؤں میں اب وہ اسٹیمنا نہیں رہ گیا برداشت نہیں رہ گئی ان کے سائیکولوجیکل ایشوز ہو جائیں گے یہ وہ تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے منصوبہ بندی اس حد تک کی جا سکتی ہے جیسے ہم عارضی منصوبہ بندی کہتے ہیں یا تحدید نسل ہم کہتے ہیں تو خیر بہرال یہ کچھ باتیں تھیں یعنی بیوی کے حقوق کے حوالے سے تو ہم نے کہا کچھ اس کے مالی حقوق ہیں حق محرف ہے, ہے کچھ اس کے غیر مالی حقوق ہیں جس میں اس نے معاشرت ہے اس کی حفاظت ہے اور پھر جیت کے تعلق کے حوالے سے اس کے کچھ حقوق ہیں اور خاص طور پہ بیوی بی کو جو ہے وہ اس میں وقت دینا ہے اس کی بڑی اہمیت ہے تو بہت سے مسائل اس سے حل ہو جاتے ہیں بہت سے مسائل حل ہو جاتے ہیں تو انشاءاللہ سے اب ہم نیکسٹ لیکچر میں ڈسکس کرتے ہیں شور کے حقوق کو